اور میرے بندوہے سے فرماؤ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو بے شکشتان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے بے شکشتان آدمی کا کھلا دشمن ہے